انفقت تم من نفقت ان اور لوگوں کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو او نظر تم من نظر یا کوئی بھی نظر تم مانو نظر کیا ہے کسی چیز کو معلق کر دینا کسی چیز کے ساتھ نیکی کو معلق کر دینا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسہ اتنی چیز اللہ کی میں خرچ کروں گا اگر یہ امتحان پاس ہو جائے تو میں سو نفل پڑوں گا اگر مجھے جاب مل جائے تو میں اپنی آمدنی کا دس فیصد پہلی تنخواہ کا اللہ کے راستے میں دے دوں گا یہ سب چیزیں نظر ہیں اور نظر کا پورا کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے اور نظر بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یہ مشکل کٹ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی صدقہ کر دے کیونکہ صدقہ بھی مصیبت کو ٹالے گا نا تو بجائے اس کے کہ مصیبت آئے اور پھر نظر مانتا پھر پہلے ہی صدقہ کر دیتا کہ مصیبت ٹل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ماننے والے کو نظر سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جو اللہ کی تقدیر ہے وہ تو ہونی ہے ہاں البتہ بخیل کا مال نکل جاتا مطلب یہ کہ پہلے ہی پیسے دے دیے ہوتے اللہ کے راستے میں اب یہ جو اس طرح دے رہے ہو تو اب کیوں دے رہے اب بھی دے نہیں ہے نظر تم میں نظرین یا نظر میں سے کوئی چیز تم مان لو ان اللہ عالم ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے بمال ظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں نظر مان لیں اور پھر پوری نہ کریں یہ ظلم ہے اسی لیے آگے چل کے ایک جگہ پر موفون بن نظر ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں وہ یقاف نہ یومن کا نہ شررحو اور ڈرتے ہیں اس دن ہمارے سامنے پیش ہونے سے جس دن شر پھیل جائے گا